من فان ہر چیز جو زمین پر ہے ختم ہو جانے والی ہے زمین پر حرکت کرنے والے جتنے حیوانات ہیں سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے مخلوقات میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا صرف باری تعالی کی ذات باقی رہ جائے گی جو بڑی عظمت و بلندی اور بڑی کبریائی والا ہے اور جس کا فضل و کرم بحر و بر میں رہنے والے اس کی تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور چونکہ تمام مخلوقات کے فنا ہو جانے کے بعد ہی قیامت آئے گی اور سب دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے حق و ناحق کا فیصلہ ہوگا اور اچھوں کو اللہ تعالی جنت دے گا اور گناہ گاروں کو سزا دے گا اور اللہ کا یہ فیصلہ یقیناً اس کی بڑی نعمت ہوگی کہ وہ اپنے عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے گا اور اپنے نیک بندوں کو جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جنو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مفسرین نے کل من علیہ فان کی تفسیر کے ذمن میں ان فوائد کا ذکر کیا ہے نمبر ایک جب زندگی کے ایام محدود ہیں تو اسے اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے نمبر دو دنیا کی ہر نعمت زوال پذیر ہے اس لیے اللہ سے ہی لو لگانے میں ہر بھلائی ہے نمبر تین تکلیف و مصیبت میں صبر کرنا چاہیے اس لیے کہ یہاں کی خوشی اور غم دونوں عارضی ہیں نمبر چار اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو معبود نہ بنایا جائے اس لیے کہ زائل و فانی معبود نہیں ہو سکتا